نحمده ونصليم ونسلم على رسولهم كريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إهدنا السراط المستقيم صلى الله على علي العظيم والصدق ورسولهم نبي كريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي ال ام وله صلى الله عليه وسلم سلم سید یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا اللہ سری توبہ آیت نمبر 119 سو انیس 11 پارہ چوتھا رکو اللہ رب العالمی نے فرماتا ہے یا الذین یادین اتقوا اللہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو بکون صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سری لقمان آیت نمبر پندرہ اکیسواں پارہ گیارہواں رکو اللہ رب العالمین نشاد فرماتا ہے وہ طبی صبی لمن انا جو میری طرف رجوع لائے ان کے راستے کو اپناؤ سر فاتحہ میں ہر نماز کی ہر رکت میں اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اہ دین المستقیم غوۃ المستقیم انعمت غوۃ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا یعنی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور تیری معرفت کا راستہ ہمیں نصیب فرما سعت الذین انعمت طل راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے لمحات اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے لمحے سے بڑھ کر کون سا لمحہ ہے اس مبارک رات سے بڑھ کر کون سی رات ہے رفت اور بلندی دینے والے رب نے اس مبارک گھڑی کو عظمتیں عطا فرمائیں پرنور لمحات میں پرنور محافل منعقد ہوئیں امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جروس میں بھی شرکت ہوئی اللہ تعالیٰ نے حفاظت و خیر سے یہ معاملہ آسان فرمایا ربی الاول شریف کی عظمتیں رفتیں کیا بیان ہوں محققین تو یہ اشاد فرماتے ہیں کہ ربی الاول ہی کے صدقے میں ساری بہاریں نصیب ہوئیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری نہ ہوتی تو کائنات کی کسی شے کو پیدا نہ کیا جاتا حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی عظمت کا ذکر محبت کرنے والوں نے بڑے مخصوص انداز میں کیا ہے ان میں ایک نام فنف الرسول اشیخ الامام ابو عبداللہ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی شازلی علیہ رحمہ بھی ہیں جن کی نسبت کا دن آج ہی گزار کر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں یعنی آج جو دن تھا وہ سولہ ربیع الاول ہے اور سولہ ربی الاول کو نسبت حاصل ہے امام جزولی علیہ الرحمٰ سے امام جزولی علمہ سولہ ربیع الاول آٹھ سو ستر ہجری فجر کی نماز میں سجدے کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے مراکش میں آپ کا مزارے پر انوار ہے آپ کی پیدائش آٹھ سو سات ہجری ہے یعنی تقریباً چھ سو برس پہلے آپ کے نام سے بہت کم لوگ واقف ہوں گے لیکن آپ کی کتاب جسے محققین نے آیا من آیات اللہ کہا یعنی آپ کی کتاب ایسی ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یعنی دلائل الخراز شریف یہ کتاب آپ کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے یہ درود پاک کا مجموعہ ہے اور پوری دنیا میں درود پاک کے حوالے سے سب سے زیادہ یہی کتاب پڑھی جاتی ہے بلاد عرب ہوں یا بلاد اجم ہوں امریکہ میں یورپ میں روس کی ریاستوں میں اب یو سمجھ لیجئے کہ دنیا کے چپے چپے میں اس کتاب کی شہرت ہے اور اس کتاب کے پڑھنے والے لاکھوں عاشقین پائے جاتے ہیں عام لوگ تو اسے پڑھتے ہی ہیں لیکن خواص بلکہ خاص الخواس جو ہے وہ بھی اسے اپنا ورد بناتے ہیں ایسے بزرگ بھی گزرے کہ جو روزانہ پچیس ہزار سے زائد مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے لیکن وہ بھی دلائل الخراج شریف کو بطور ورد آپ اسے پڑھتے جو شخص اس کتاب کو پابندی سے پڑھے گا اللہ تعالی کا قرب اسے نصیب ہوگا بہت جلد وہ ولایت کی منزلیں طے کر لیتا ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ اس کتاب کو حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے یعنی توجہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں تو رسول اللہ کے حسین تصور میں گم ہو کر اس کتاب کو پڑھا جائے تو انسان جو ریاضتوں مجاہدات سے نہیں پا سکتا وہ اس کتاب کے ورد سے پا سکتا ہے اور اس کا دل صاف ستھرا ہو جائے گا حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمٰن نے یہ کتاب کیوں لکھی آپ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ آپ زمانے کے عظیم ولی گزرے ہیں آپ کی شہرت کے ڈنکے بج رہے تھے ایک دن آپ کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور پانی نہیں مل رہا تھا تو آپ وضو کے لیے پانی کی تلاش میں تھے کہ کنواں نظر آیا کنویں پانی تو موجود تھا مگر ڈول اور رسی نہ تھی تو آپ پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ قریب میں ایک مکان تھا مکان کی چھت سے ایک بچی آپ کو دیکھ رہی تھی وہ نیچے آئی اور کہا کہ آپ پریشان کیوں ہیں تو کہا کہ میں پانی کے لیے پریشان ہوں اس لیے کہ میری نماز اثر کا وقت ختم ہونے والا ہے مجھے وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے کنویں پانی تو ہے مگر ڈول اور رسی نہیں ہے تو اس بچی نے کہا کہ آپ کے چہرے پر جو نور ہے یہ اس بات کو پتہ دیتا ہے کہ آپ کوئی صاحب کرامت شخصیت ہیں آپ کون ہیں تو آپ نے کہا میرا نام سید محمد بن سلیمان جزولی ہے تو بچی حیرت سے آپ کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کو بھی ڈول اور رسی کی ضرورت پڑتی ہے آپ تو زمانے کے ولی ہیں پھر اس بچی نے اپنا لواب دہن اس کنویں میں ڈال دیا اس کنویں میں لوب دہن کو ڈالنا تھا کہ وہ کنواں جو ہے اس کا پانی جوش مارنے لگا اور کنواں بھر گیا اور پانی جو ہے نہر کی طرح جاری ہو گیا حضرت نے وزو کیا اور پھر محمد بن سلیمان یزوری علیہ رحمٰن نے اس بچی سے پوچھا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں تو مجھے بتا کہ تجھے یہ مقام و مرتبہ کیسے حاصل ہوا تو اس بچی نے جو کہا وہ الفاظ یہ ہیں علام کانا ادا مشافل بر الکر قطل ولی صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم مجھے مقام اور مرتبہ یہ اس لیے حاصل ہوا یہ برکت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی اس ذات اقدس پر کثرت سے درود بھیجنے کی بدولت مجھے یہ مقام حاصل ہوا کہ وہ ذات کہ جب جنگل میں آپ چلتے تھے تو وحشی جانور ان کے دامن سے لپٹ جاتے تھے تو اس نے کہا میں درود پاک کی کثرت کرتی ہوں اور ایک خاص درود ہے میں اس کا ورد با کثرت کرتی ہوں تو آپ نے کہا کہ مجھے اس درود کی اجازت دے اور مجھے اس درود کا علم دے تو پھر اس بچی نے آپ کو وہ درود عطا کیا وہ درود یہ ہے اللہ اعلیٰ علی دنہ محمد یوں اعلیٰ عل سید محمد صولاً دتن مقبول یہ دلائل الخراج شریف کے ساتویں حز میں جو اتوار کو پڑھا جاتا ہے اس میں یہ درود پاک موجود ہے تو آپ نے اسی موقع پر قسم کھائی کہ میں انشاءاللہ احادیث اللہ طیبہ اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں درود پاک پر یہ کتاب لکھوں گا اور پھر آپ نے دلائل الخراج شریف لکھے آپ نے کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا چودہ سال تک آپ خلوت میں ریاضت و مجاہدات کرتے رہے اور پھر اس کتاب کا آغاز کیا سات دن کے لیے سات حزب آپ نے مقرر فرمائے یعنی اس کا انداز یہ ہے کہ اس کتاب کو سات حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے روزانہ اگر آپ ایک حسب کو پڑھیں تو صرف بیس سے پچیس منٹ لگتے ہیں اس میں کئی درود پاک ہیں اور کئی عظیم درود پاک ہمیں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوگی پیر کے دن اور ماگھ مشائق کے نزدیک اتوار کے دن زیادہ پڑھا جاتا ہے اس کتاب میں آپ نے اسما الحسنہ کا ذکر کیا اور اللہ رب العالمین کے مبارک ناموں کا آپ نے ذکر کیا اور یہ بھی جو ہے اس کتاب کے پڑھنے والے کے ورد میں شامل ہے اس میں سے ایک نام یا قاروں درائل الخراج شریف کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ جو کوئی کسی مشکل کے واسطے سو بار یا قہارو پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی مشکل حل فرما دے گا یا لطیفو اچھی طرح وضو کر کے دو رکعات نفل پڑے رات کو اور سو بار یا لطیفو پڑھے تو اللہ تعالیٰ نیک صالح اچھے رشتے عطا فرمائے گا اگر گھر میں نفرتیں ہوں اور گھریلو ناچاکیوں کو ختم کرنا چاہتے ہوں اور گھر کو جنتی گھرانہ بنانا چاہتے ہوں تو پھر یا ودودو ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو پڑھیں اور نمک پر دم کر دیں اور اسی نمک کو کھانے میں ملایا جائے تو انشاءاللہ گھروں میں محبتیں قائم ہو جائیں گے ایک تو ہے یا قہاروں سو بار مشکل کے حل کے لیے پڑا جائے یا لطیفوں اچھی طرح وضو کر کے دو رکع نفل پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے یہ دو رکع نفل کے بعد سو بار پڑھا جائے تو انشاءاللہ رشتے کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور یا ودو یہ نمک پر ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھ کر دم کر دیا جائے اور اسی نمک کو گھر والے کھانے میں استعمال کریں تو نفرتیں انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہو جائیں گی حضرت محمد بن سلیمان جزولی علامہ آپ نے اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی جا بجا حمد بیان کی مثلا ایک جگہ پر آپ لکھتے ہیں الحمد للہ کی المی ہی باد علمی ہی ولا افو ہی ہی اس اللہ کی حمد ہے کہ جو باوجود جاننے کے عذاب نہیں دیتا بلکہ حلم فرماتا ہے اور اس اللہ کے لیے حمد ہے جو باوجود قدرت کے عذاب نہیں دیتا بلکہ معاف فرما دیتا ہے آپ نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ قرآن احادیث طیبہ اور صالحین کے اقوال کی روشنی میں ایسی کتاب ہے کہ اس مختصر نشش میں ہم اس کے ہر ہر جملے کی فضیلت تو نہیں بتا سکتے لیکن چند باتیں ان اللہ تعالیٰ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی اہم کتاب ہے کہ اس میں کئی حدیثوں کو اور کئی اوراد و وضائب کو جمع کیا گیا عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں تو یہ جو کلمات صاحب دلالو الخر نے لکھے یہ آپ نے اس حدیث پاک سے لیے ہیں کہ عرش کو اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں وہ یک بات دیگرے حسین اور نرم آواز میں ان کلمات کا ورد کرتے ہیں ان میں سے چار کہتے ہیں صبح نبا علم کا بعد علمی اور چار کہتے ہیں صبح نب حمد کا الا اف و باد قدرتی کا آپ اسی دلائل خرا شریف میں اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یا ملعزت اے وہ رب جس کے لیے ساری عزتیں ہیں ولجبروت اور ساری عظمتیں ہیں یا غل ملکی ول اے بادشاہت والے اے ملکوت والے یا من ہوا حی اللہ یموت اے وہ ذات کے جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہے گی سبحانک رب ماں آغم شان کا و مکان کا پاکی ہے تجھے اے میرے رب تیری شان کون بیان کر سکتا ہے اور تیرے مرتبے کو کون بیان کر سکتا ہے تیری شان بلند ہے اور تیرا مرتبہ بلند ہے انت ربی اے میرے رب تو ہی میرا رب ہے یا متقدسا فی ہی الہی اے وہ جو اپنی صفات میں پاک ہے الہی ارغبو تیری ہی طرف میں رجوع لاتا ہوں وہ تجھ ہی سے ڈرتا ہوں یا عظیم و یا کبیرو یا جبارو یا قادر و یا کبیو تبار یا, یا, یا عظیم و تعلیم و سبحانک یا عظیم و سبحان یا جلیل اب دیکھیں دلال خیر شریف پڑھنے والا وہ تصبیحات اور اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کرتا ہے اللہ کی ثنا بھی بیان کرتا ہے اور اس کی برکتوں سے درود پاک کی کثرت بھی ہوتی ہے تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دلائل الخراج شریف پڑھنے سے بے شمار برکتیں اور بے شمار برکتوں کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے فلیت الاولیا میں ہے یہاں پر ہے یا العزت والجبروت تو اس کے تحت شار نے لکھا جو دلائل الخراج شریف کی شرح لکھ رہے ہیں ہلیت العولیا میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پر جو فرشتے ہیں وہ جب سے پیدا ہوئے سجدے میں ہیں قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے اور قیامت کے دن وہ اپنے سجدے سے سر اٹھائیں گے وہ جب سے پیدا ہیں قیامت تک وہ ایک ہی تصویر پڑھتے ہیں سبحان دل ملکی والملکوت دوسرے آسمان کے فرشتے وہ رکو میں ہیں جب سے پیدا ہوئے وہ قیامت تک رکو میں رہیں گے وہ یہ پڑھتے ہیں سبحان دل عزتی اور تیسرے آسمان کے فرشتے قیام میں ہیں وہ جب سے پیدا ہوئے قیام میں ہیں قیامت تک قیام ہی میں رہیں گے اور ان کی تصویر ہے سبحان لا یمود تو گویا کہ صاحب دلائل خیراز شریف نے تینوں آسمانوں کے فرشتوں کی تصویر کو اس کتاب میں جمع فرما دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ نے تقریباً دو سو ایک نام ذکر کیے اصول برکت کے لیے چند نام پیش کیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو سیدنا کریم سیدنا ہدیت اللہ اللہ کی طرف سے تحفہ سید سن فریاد کو پہنچنے والے مددگار سیدنا سن ابر رحمت رحمت کی بارش سیدنا سید مدد فرمانے والے سیدنا محمد بن سلیمان جزولی علیہ رحمٰ درود پاک کو اس ترتیب سے ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی دلائل الخراج شریف کو شروع سے لے کر آخر تک ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھ لے اور اس کے ترجمے کو سمجھ لے تو وہ حیران ہو جاتا ہے اس قدر عقیدت اور محبت کا اظہار آپ نے اس کتاب میں کیا ہے اور عاشقوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں اصول برکت کے لیے ہم چند درود پاک سماعت کرتے ہیں اللہ سئی دنا محمد محمد اعلیٰ اس طرح کے کئی درود پاک ہیں یہ ایک درود کی فضیرت سماعت کیجیے حضرت جبر اپنی کتاب مشرق میں آپ لکھتے ہیں کہ جو روزانہ اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالی اس کی سو حاجت پوری فرمائے گا تیس دنیا میں اور باقی حاجت آخرت میں پوری فرمائے گا درود بھی کتنا آسان ہے اللہ علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اتنا تو یاد ہی ہوتا ہے اس کے آگے یہ اضافہ ہے وہ اعلیٰ اہلی تو آپ اس کو دہرا لیجی اللّہ صلی اعلیٰ سید دینا محمدیوں و اعلیٰ علی سیدہ محمد یوں و اعلیٰ اہلی بیتی ہی ولی اہلی بیتی ہی وعلى اهل بيته تو فرمایا جو روزانہ اسے پڑھنے کا عادی ہوگا تو اللہ اس کی سو ضرورتوں حاجاتوں کو پورا فرمائے گا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما ذكر هو ذاكرون اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما غفل عن ذكره الغافلون اس درود کے متعلق بزرگوں نے لکھا محققین نے بیان کیا کہ امام شافعی علیہ رحما نے یہ درود پاک اپنی کتاب کتاب و رسالہ میں لکھا تھا جب آپ کا وسال ہو گیا تو کسی نے امام شافعی کو خواب میں دیکھا پوچھا آپ کا کیا حال ہے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو امام شافعی علیہ رحمٰ نے فرمایا مجھ پر رحم کیا گیا اور مجھے بخش دیا گیا مجھے دولے کی طرح زیب و زینت کے ساتھ جنت کی طرف بھیجا گیا اور مجبر دولے کی طرح رحمت کے پھول نچھاور کیے گئے پوچھا گیا کیوں تو آپ نے کہا کہ یہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے امام غزالی علیہ رحمایہ میں لکھتے ہیں کہ ابو الحسن شافعی علیہ الرحمٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور پوچھا یا رسول اللہ امام شاپئی نے کتاب و رسالہ میں یہ درود لکھا ہے آپ کی طرف سے انہیں کیا دیا جائے گا تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں یہ دیا جائے گا کہ ان کا حساب نہیں لیا جائے گا انہیں حساب کے لیے کھڑا نہیں کیا جائے گا یہ درود بھی دلال الخر شریف میں صاحب دلال الخر شریف حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی علیہ الرحمٰن نے لکھا بتانے کا مقصد یہ ہے یہ کتاب میں اتنے فوائد ہیں کہ اگر آپ اور ہم اس کی اہمیت کو جان لیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اتنی بڑی زندگی گزار چکے اور اس کتاب سے محروم رکھے آپ دیکھیں کتنی محبت سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اللہ صلی علی نبی الرحمہ اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر جو رحمت ہے اللہ مسلع شفیع اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر جو امت کی شفاعت کرنے والے ہیں اللہ مسلع کا شفی اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر جو غموں کو دور کرنے والے ہیں اللہ علی مجل ظلمہ اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر جو کفر کے اندھیروں کو دور کرنے والے ہیں اللہ علی مولا مؤلا اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر جو نعمتیں بانٹنے والے ہیں اللہ صلی علی مولا مؤلا اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر جو رحمتیں باٹنے والے ہیں اللّہ صلی اللہ اعلی صاحب الحد الماود اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر کہ جو حوض ہیں اللّہ مسلم اعلی صاحب المقام المحمود درود نازل فرما اس نبی پر جو مقام محمود والے ہیں اللہ مسلم علاء صاحب البا الماقود درود نازل فرما اس نبی پر جو لوائے معقود والے ہیں یعنی قیامت کے دن جن کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اولین اور آخرین ان کی تعریفیں بیان کریں گے اللہم صلی علیہ صاحب المکان المشہود اے اللہ درود نازل فرما ان پر کہ جو مکان مشہود کے صاحب ہیں مکان مشہود سے مراد روزہ اقدس ہے اور اسے مکان مشہود اس لیے کہتے ہیں کہ مشہود کے معنی ہے حاضر ہونے کی جگہ سے پاک میں ہے کہ ستر ہزار فرشتے اپنے پروں کو بچھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے اقدس پر وہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے پر وہ بچھا دیتے ہیں اور حضور پر صبح وہ سلام پیش کرتے ہیں اور ستر فرشتے شام کو سلام پیش کرتے ہیں جنہیں ایک دفعہ حاضری کا موقع مل جائے پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی اللہ والجود اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر کہ جو کرم کرنے والے اور سخاوت کرنے والے ہیں اللہ من ہو اپ سئی دن محمود وپل الارض سیدا محمد اے اللہ درود نازل فرما اس ذات پر کہ آسمان میں جو محمود ہیں اور زمین میں جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سخاوت اور کرم کے کیا کہنے مشہور سی بات ہے حاتم تائی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے آٹھ دروازے تھے اور جب سائل ایک دروازے سے آتا اور مانگ کر چلا جاتا پھر وہ دوسرے دروازے سے آتا تو حاتم تائی یہ نہیں کہتا تھا کہ تم ابھی تو مانگ کر گئے ہو اس طرح وہ ہر ہر دروازے سے آتا رہتا اور حاتم تائی اسے دیتا رہتا تو کسی نے اللہ کے مقبول بندے سے یہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تو بہت بڑی ہے خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا جو سخی اللہ ہے اور اللہ کے بعد میں سب سے زیادہ سخی ہوں تو نبی اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے زیادہ سخی تو ہم نے حضور کے متعلق تو نہ سنا کہ کئی دروازے ہوں اور سائل ہر دروازے سے بار بار آئے حضور عطا کرتے رہیں تو اس اللہ کے مقبول بندے نے بڑا ہی کارا جواب دیا اور فرمایا کہ سائل ایک دفعہ حاتم تائی کے پاس آتا دوسری دفعہ کیوں آتا تھا اسی لیے تو آتا تھا کہ حاتم تائی جو کچھ دیتا تھا اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی میرے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم کے دربار میں جو ایک دفعہ آیا آپ نے اسے ایسا عطا کیا کہ دنیا میں بھی غنی کیا اور آخرت میں بھی غنی کر دیا ربل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کون میں رحمت رسول اللہ کی درود پاک بھی بھیج رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان کرتے جا رہے ہیں اے اللہ اس نبی پر درود نازل فرما جن کی ہتیلی میں کھانا تسبیح پڑھنے لگا ادیسی پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جبریل امین ایک تھال لے کر آئے جس میں انگور اور انار تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تناول فرمانے لگے تو وہ تسبی پڑھ رہا تھا اللہم صلی علی من بکا الی الجزع وحن فراقی حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم سے محبت کرنے والوں نے محبتیں کیں انسانوں نے محبتیں کیں جنات نے کیں جانوروں نے محبت کی پہاڑوں نے محبت کی خشک تنے نے بھی محبت کی اے اللہ درود نازل فرما اس نبی پر جن کی محبت میں اور جن کے فراق میں خشک تنا دھاڑے مار مار کر رویا ہے مشہور واقعہ ہے کہ خشک تنا جس سے رسول اللہ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے اور جب آپ نے ممبر پر خطبہ شروع کیا تو وہ چھکو پکار مچانے لگا اور رسول اللہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور فرمایا اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا تو قیامت تک یہ روتا رہتا اور پھر حضور نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا اللہم صلی علی من اللہ مسلّل تو اللہ درود نازل فرما اس ذات پر کہ جن سے وسیلہ طلب کیا اور جن کی بارگاہ میں درخواست کی جنگلوں کے پرندوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ایک چڑیا وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح اڑ کر آ رہی ہے کہ وہ اپنے پروں کو پھیلا کر نیچے کی طرف آتی ہے قبل کو زمین کے قریب آ کر گویا کے فریاد کا ایک انداز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ عرض کرتی ہے حضور اس کی زبان کو سمجھتے ہیں اور آخ فرماتے ہیں اس چڑیا کو کس نے تکلیف دی یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میرے دو بچوں کو آپ کے کسی ساتھی نے لے لیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے ارس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو بچے میں نے اٹھائے ہیں حضور نے فرمایا یہ جہاں سے اٹھائے ہیں وہاں رکھ کر آؤ یہ میری بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے اللہم صلی علی من صبحت فی کفی الحسات اے اللہ درود نازل فرما اس ذات پر۔ کہ جن کی ہتیلی میں کنکریوں نے تسبیح پڑھی اللہ علام کلام درود نازل فرما اس ذات پر کہ جن کی بارگاہ میں ہرنی نے شفاعت کی درخواست کی بالکل و بلیغ عربی کلام کے اندر ہرنی قید تھی اور اس نے رسول اللہ کو جب دیکھا تو کی کہ مجھے قید سے آزاد کرا دیجیے میں اپنے بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی من اللہ علام پی مجلس نازل فرما اس ذات پر کہ گو ایک جانور ہے اس نے حضور کی مجلس میں کلام کیا اس حال میں کہ جلیل قدر صحابہ کرام نے اس جانور کے کلام کو سنا رش باغ میں ہے کہ صحابہ کرام علیہ کی جماعت حاضر تھی پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فروش تھے ایک کافر دیہاتی گو کو ایک چھوٹا سا جانور ہے اسے اپنی استین میں چھپا کر وہ رہا تھا اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو صحابہ کرام سے پوچھنے لگا کہ اتنے نورانی چہرے والے کون ہیں تو انہوں نے کہا یہ نبی ہیں رسول ہیں دیہاتی نے کہا لاتوزا کی قسم میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب یہ جانور گو آپ پر ایمان لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جانور سے خطاب کیا اور فرمائے گو تو آپ کا فرمانا تھا کہ گو عربی فصیح کلام میں بولی لبئی کا و سعد کا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں یا زین نہ و فل تمام انسان جو قیامت سے دو چار ہونے والے ہیں ان تمام انسانوں کی آپ زینت ہیں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمائیے تو آپ نے فرمایا ایگو تو ٹو کس کی عبادت کرتی ہے تو اس جانور نے کہا میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں جس کا آسمانوں کے اوپر عرش ہے زمین پر جس کی سلطنت ہے سمندر میں جس کے راستے ہیں جنت میں جس کی رحمت ہے جہنم میں جس کا عذاب ہے آپ نے فرمایا میں کون ہوں اے گو بتا تو اس نے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول اور آخری نبی ہیں جس نے آپ کو مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کا انکار کیا وہ برباد ہو گیا یہ سن کر وہ دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر ایمان لے آیا دیکھیں یہاں پر وہ جانور کہ جو بظاہر چھوٹا سا جانور ہے وہ بھی جانتا ہے کہ آپ آخری رسول ہیں آخری نبی ہیں لیکن آج کے دور کا انسان جو اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھتا ہے وہ قادیانیت کی شکل میں یا بہائی فرقے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتا ہے تو یہ جانور بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اللہ مسلم عل بشیر نذیر اللہ درود نازل فرما اس ذات پر جو خوشخبری سنانے والے در سنانے والے ہیں اللہ مسلح سراج المنیر اللہ درود نازل فرما اس ذات پر جو روشن کر دینے والے سورج ہیں اللہ مسلح اعلی من شکا البیر اللہ درود نازل فرما اس ذات پر کہ جن کی بارگاہ میں اونٹ نے بھی شکایت کی اور اپنی مشکل کے لیے آپ سے مدد مانگی نبی اکنم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ایک اونٹ ہے وہ ہر ایک پر حملہ کرتا ہے صحابۂ کرام علیہ مریدوان نے جب دیکھا کہ رسول اللہ اس اونٹ کے قریب جا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اس اونٹ کے قریب نہ جائیں یہ لوگوں کو زخمی کر دیتا ہے حملہ کرتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جانے دو آپ اس کے قریب گئے اور اے اونٹ ادھر آ. آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اونٹ رسول اللہ کے دربار میں اس طرح حاضر ہوا کہ اس نے اپنے ہونٹ زمین پر رکھ دیے اور گٹھ رسول اللہ کے سامنے ٹیک دیے اور حضور کو سجا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکیل اس کو ڈال دی اور آپ نے فرمایا اس بات کو یاد رکھو کہ زمین و آسمان کی ہر چیز یہ جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے نا فرمان انسانوں اور جنات کے کہ وہ میرا انکار کرتے ہیں ورنہ جانور پرندے پرندے ہر چیز مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے پھر اس اونٹ نے رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے مالک کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا اس کا مالک کون ہے اس کا مالک آپ کے دربار میں آیا تو آپ نے فرمایا تم چارہ کم دیتے ہو اور اونٹ سے کام زیادہ لیتے ہو دیکھو یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے اللہ علیہ من من اللہ درود نازل فرما اس ذات پر کہ جن کی انگلیوں کے درمیان سے صاف پانی کی نہریں جاری ہو گئیں مشہور واقعہ ہے کہ خدبیہ کے مقام پر اس قدر پانی کی نہریں جاری ہوئیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں ہم تو چودہ سو پندرہ سو تھے اگر لاکھ بھی ہوتے تو یہ پانی اس کے لیے کافی تھا اللہ مسلم درود نازل فرما اس ذات پر جو پاک ہیں اور ستھرے ہیں اللہ درود نازل فرما اس ذات پر جو نوروں کے بھی نور ہیں اللہ من شک القمر اللہ درود نازل فرما اس داد پر کہ جن کے لیے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا گیا على طیب المطیب اے اللہ درود نازل فرما اُز ذات پر کہ خوشبو والی معطر بنائی گئی ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی ایسا خوشبو کہ جنت کے اتر میں بھی وہ خوشبو نہیں جو رسول اللہ کے پسینے میں ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الزاہد رسول الملک السمد الواحد اے اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی ہیں،, زاہد ہیں اس رب کے رسول ہیں جو ملک ہے سمد ہے واحد ہے یہاں پر رسول اللہ کی صفت زاہد کا ذکر کیا گیا کیا آپ نے دنیا کو اختیار نہ کیا بلکہ آخرت کو پسند کیا پاک میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل کو بھیجا اور وہ اللہ کے حکم سے آئے اور عرض کی کہ اگر آپ چاہیں تو مکے مکرمہ کے سارے پہاڑ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کے بن کر آپ کے ساتھ چلیں آپ بادشاہ نبی بننا چاہیں تو اللہ آپ کو بادشاہ نبی بنا دے اور آپ چاہیں تو عبد نبی بننا چاہیں تو عبد نبی بنا دے مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے پوری دنیا کا اختیار تو دیا لیکن آپ کس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پیارے آکا <bundes> صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس طرح زندگی گزارنا چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن کھانا کھاؤں بھوکا رہ کر صبر کروں اور کھانا کھا کر شکر ادا کروں اور اس طرح دعا کی اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق عطا فرما کہ ان کے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہے ایند یمینی امو البار دلائل الخرا شریف میں صاحب درائل الخراج شریف لکھتے ہیں کہ آپ نے خود تو زہد اختیار کیا لیکن آپ نے خزانے اس طرح تقسیم فرمائے کہ آپ کے جود و سخا کے سامنے بادلوں اور سمندروں کا پانی بھی جو ہے وہ ہیج اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا قائد الغر المحجلین اللہ جنات النعیم و جوار الکریم صاحب سیدرین آپ قائد الغر المحجلین ہیں یعنی آپ امت محمدیہ کی قیادت کریں گے امت محمدیہ چونکہ وضو کرتی ہے تو وضو کی برکت سے ان کے اعضا چمک رہے ہوں گے رسول اللہ ان کی قیادت فرمائیں گے اور انہیں لے کر جنت نعیم میں لے جائیں گے اور رب کے دربار میں لے جائیں گے اور آپ سیدنا جبریل کے صاحب ہیں شیخ ابو عبداللہ العمری فرماتے ہیں کہ جبریل امین حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اکیس مرتبہ آئے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس تینتیس مرتبہ حضرت ابراہیم کے پاس اڑتالیس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس چار مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اکتیس مرتبہ جبریل امین آئے جو فرشتوں کے سردار ہیں اور میرے آقا کی کیا شان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیخ ابو عبداللہ العمری فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس جبری چار لاکھ مرتبہ سے زاہد آئے یہ کتاب عظیم دعاؤں کا مجموعہ ہے اس میں ایک دعا ہے اللہ بخشوع القلب اند سجود سے شروع ہوتی ہے اس الفاظ کو یاد رکھیے گا بخشوع القلب اند سجود یہ دعا ایسی ہے کہ شیخ ابوالقاسم عبد الغفر بن عبد اللہ بن محمد نقری فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ بن محمد نقری علیہ رحمٰ تیس سال سے ایک دعا مانگا کرتے تھے ایک حاجت کا سوال کیا کرتے تھے تیس سال میں ان کی یہ دعا قبول نہ ہوئی یعنی وہ چیز عطا نہ کی گئی ثواب تو ملتا ہے لیکن آپ مایوس نہ ہوئے دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا سو رہے تھے تو ایک کہنے والے نے کہا کہ تیرے سرحان کچھ تختیاں پڑی ہیں اس پر ایک دعا لکھی ہے اس کو پڑھ کر تو جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ تیری ہر دعا قبول فرمائے گا تو آپ اٹھے تو ان تختیوں پر جو دعا لکھی تھی وہ دعا یہی ہے اللہم القلب خوش ہندس آپ نے یہ پڑھ کر دعا مانگی اللہ نے آپ کی حاجت فوراً پوری فرما دی یہ دعا بھی دلال الخلا شریف میں حضرت نے صاحب دلال الخلا شریف نے لکھا اور پھر یہ لکھنے کے بعد آپ نے دعا کیا کی ہے یعنی اس دعا سے حاجت پوری ہوتی ہیں تو صاحب درائ شریف نے یہ دعا یہ ورد لکھنے کے بعد جو دعا کی ہے وہ دعا بھی سبحان اللہ آپ کہتے ہیں اس طرح عرض کرتے ہیں من المحبین المحبوبین المقربین العارفین العاشقین لکھ اے اللہ تو اس دعا کے صدقے میں ہمیں اپنا محب بنا دے محبوب بنا دے مقرب بنا دے عارف بنا دے اپنا عاشق بنا دے اس بلا المنان یہ بھی ایک دعا اس کتاب میں ہے اس دعا کے متعلق لکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولیک وسلم نے ایک صحابی کو یہ دیکھا کہ انہوں نے یہ دعا پڑھی اور پھر دعا مانگی تو رسول اللہ نے فرمایا اس میں اس میں آدم ہے جو یہ دعا پڑھ کر دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل کو آسان فرما دے گا تو یہ دعا اسالک اس بلا الہ الا انتا یہ دعا بھی اس دلائل الخراج شریف میں الحمدللہ موجود ہے بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس عقیدت کے ساتھ درود و سلام اس کتاب میں پیش کیے گئے ہیں ارب و عجم میں محققین کہتے ہیں کہ ایسی کتاب نظر سے نہیں گزری دیکھیں آپ حضور کی بارگاہ میں کس طرح درود پیش کرتے ہیں اللہ سیدنا محمد اے اللہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نازل فرما آدادا کلی قطر ہر قطرے کی تعداد کے برابر قطرت من سما الى الا اردا می یوم خلق دنیا الا یوم قیامتی پی کل یوم الف مرا آسمان سے جو قطرات زمین کی طرف نازل ہوتے ہیں جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بارش کے قطرے نازل ہوئے ان قطروں کی تعداد کے برابر حضور پر درود نازل فرما اور پھر الف الفر ان قطروں کی تعداد کو ہزار گنا زیادہ کر کے حضور پر درود نازل ناز قرآن مجید فقان حمید میں جگہ جگہ بارش کا ذکر ہے اور مفسرین نے یہ حدیث باغ لکھی کہ زمین پر دن اور رات کے ہر لمحے ہر سیکنڈ بارش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی ذرے پر یا خطے پر بارش جاری ہوتی ہے کبھی یہاں کبھی وہاں بارش رکتی نہیں ہے یعنی چوبیس گھنٹے بارش کا سلسلہ جاری ہوتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بارش کا نزول فرماتا ہے تو چوبیس گھنٹے بارش کے قطرات بہ رہے ہیں گر رہے ہیں جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیام مت تک ان قطرات کی تعداد سے بھی ہزار گنا ظاہر اے اللہ تو حضور پر درود و سلام نازل فرما اس کے علاوہ آپ اللہ تبارک کا کے آسمہ کا ذکر کرتے ہیں سوال کرتا ہوں تیرے اس نام کے وسیلے سے کہ جس نام کو رکھا رات پر تو رات اندھیری ہو گئی وہ اللہ نہاری فسط اور دن پر اپنا نام رکھا تو وہ روشن ہو گیا وہ عال سماوات اور جب آسمانوں پر رکھا تو وہ قائم ہو گئے وہ عالل ارد اور جب زمین پر اپنا نام رکھا تو وہ ٹھہر گئی وہ عالل جبال فراست اور جب پہاڑوں پر رکھا تو وہ استوار ہو گئے آپ نے اللہ کے نام کا وسیلہ پیش کیا وہ اسل کبیماں کبھی سعیدنا ادم النبی اے اللہ میں تج سے سوال کرتا ہوں اس کے ذریعے جس کے ذریعے سوال کی سلام نے اور دیگر انبیاء نے رسول اللہ نے رسولوں نے فرشتوں نے اجمائین دیکھیں محبت کو ہمیں دیکھنا ہے کہ حضرت صاحب دلالخر شریف کس محبت کا اظہار کر رہے ہیں کتنے وسیلے دے رہے ہیں اللہ میں سوال کرتا ہوں اس کے ذریعے جس کے ذریعے اے اللہ تیرے نیک بندوں نے تس سے سوال کیا ان تمام ناموں کا وسیلہ پیش کر کے وہ ایک ہی سوال کر رہے ہیں رسول اللہ سے محبت پر قربان جائیے کہتے اعلیٰ سعید دنہ محمد اے اللہ بس یہی سوال ہے کہ میرے آقا و مولا پر درود نازل فرما دے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر درود کا سوال کرتا ہے درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دیتا ہے محترم و پیارے بھائیوں اس عرض یہ ہے کہ یہ کتاب درائل خیر شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پڑھنے والے کو رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا دیدار قیامت کے دن بھی نصیب ہوگا حضور کی شفاعت بھی اس پر واجب ہو جائے گی یعنی کرم ہوگا اس پر مشکلات سے نجات ملے گی بیماریاں دور ہوں گی بے روزگاری قرضوں سے نجات انشاءاللہ نصیب ہوگی قبر روشن ہو جائے گی اور نام اعمال انشاءاللہ اللہ نیکیوں سے پر ہوگا خاص طور پر بزرگوں نے بیان کیا کہ جو دلائل دلالخرا شریف پابندی سے پڑے گا اسے بار بار مدینے منورہ کی حاضری نصیب ہوگی اور اتنی مرتبہ مدین منورہ کی حاضری نصیب ہوگی کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا بس شرط یہ ہے کہ اسے پابندی سے پڑھے اور توجہ سے پڑھے اور اس بیان کا مقصد یہی یہ ہے کہ اس کتاب کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے بیس پچیس منٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے بیس پچیس منٹ روزانہ اگر ہم وقت دیں گے تو ایک حزب ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے کئی اہم دعائیں کئی اہم وظائف اور کئی اہم درود پاک ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے تو اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم خادم درود بن جائیں حضرت امام جزولی علیہ رحمٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولگ وسلم سے محبت کا اظہار کیا تو آپ دیکھیں ان کے نام کو اکثر لوگ نہیں جانتے سید محمد بن سلیمان جزولی ان کے شہر کے متعلق لوگوں کو معلوم نہیں کہ آپ مراکش کے رہنے والے تھے لیکن دلائل الخراج شریف جب آپ نے کتاب لکھی تو درود پاک کی برکت سے اللہ تعالی نے آپ کو وہ شہرت عطا فرمائی الخراج شریف عرب و عجم میں چھ سو برس گزر گئے آپ کو اللہ تعالی نے شہرت و دمام عطا فرمایا آج دیکھیں اس محفل میں بھی ہمیں ان کے ذکر کی سعادت نصیب ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جب آپ فنا ہو گئے تو پھر کیا کرم ہوا آپ پر کہ فجر کی نماز میں سجدے کے عالم میں سولہ ربی الاول کی فجر کو سجدے کے عالم میں آٹھ سو ستر ہجری آپ کا وصال سجدے میں ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر یہ بھی کرم فرمایا اور دنیا کو دکھا دیا کہ جو میرے محبوب سے محبت کرتا ہے ہم اسے دنیا اور آخرت میں عزت دیتے ہیں کیا آپ کی قبر سے مشک کی خوشبو آتی تھی آپ کی قبر کی مٹی مبارک سے اور ستر سال کے بعد اسی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کو باہر نکالا گیا تو وہ جسم اس طرح ترو تازہ تھا گویا کہ ابھی انہیں قبر میں رکھا گیا ہے اور جسم پر خون کی روانی جاری تھی آپ علیہ الرحمہ کو یہ مقام و مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی محبت کے صدقے میں نصیب ہوا تو آپ سے یہ عرض ہے یہ ثواب جاری ہم شروع کر دیں اپنے محلے میں اپنی مسجدوں میں جگہ جگہ ہم دلائل و خیر شریف کی مجلس سے قائم کریں انشاء اللہ تعالیٰ یہ ثواب جاریہ کا ذخیرہ ہوتا جائے گا اور جب تک لوگ پڑھتے جائیں گے ہماری دنیا بھی سمرے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی جو بھائی اس میں تعاون حاصل کرنا چاہیں وہ رابطہ کریں جہاں تک تعلق ہے اس کی اجازت کا تو ان شاء اللہ تعالیٰ اجازت بھی آپ کو مل جائے گی اور درود پاک تو بڑی برکتیں لیکن اجازت سے اگر پڑھیں گے تو اور برکتیں تعالی حاصل ہوں گے کہ جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ کے دین کی خدمت کرتا ہے تو اسے اللہ تعالی دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب فرماتا ہے آج ہمارا جو مقابلہ ہے وہ مقابلہ یہودیوں اور عیسائیوں سے ہے ان لوگوں نے اسکول کالج اور یونیورسٹی کے نام پر غلط تعلیم کے ذریعے اور غلط ماحول کے ذریعے ہمارے کلچر کو تباہ کر دیا اسکول کالج یا یونیورسٹی کا ماحول آپ دیکھیں تو بسا اوقات جو ڈر محسوس ہوتا ہے اور ایسا ہم دیکھتے ہیں کہ اس ماحول میں جا کر بہت سارے ایسے ہیں کہ جو دین سے دور ہو جاتے ہیں نمازوں سے دور ہوتے ہیں قرآن و حدیث کی اہمیت ان کے دلوں میں وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تو ان دشمنان اسلام نے ہمارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکالنے کی کوشش کی تو آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آئیے ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اللہ یہودیوں اور عیسائیوں کا مقابلہ کریں گے اور امیر حمزہ اسلامک کالج کو کامیاب کرنے کی ہم کوشش کریں گے ہم ایک یا دو نہیں بلکہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دعوت عام کریں میٹرک کے امتحان کے بعد انشاءاللہ اللہ اس کالج میں داخلے شروع ہوں گے جہاں پر دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ عالم کورس بھی کرایا جائے گا اور پھر ہمارے لیے مزید آسانی یہ ہو گئی کہ گیارہ ارب سے زیادہ درود و سلام کا جو پروگرام حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی کے عرص کے موقع پر منعقد ہوتا ہے اس دفعہ یہ پروگرام اسی کالج میں انشاءاللہ عزوجل منعقد ہوگا امیر حمزہ اسلامک کالج میں اٹھائیس مارچ سعید الشودہ حضرت حمزہ سے بھی نسبت ہے اور غوثی اعظم سے بھی نسبت قائم ہے اور مرکز امام حسین ہے ان شاء اللہ خوب برکت نصیب ہوں گی اٹھائیس مارچ اس تاریخ کو یاد رکھیں اس تاریخ کو اب ایک دفعہ دوران کون سا مارچ ہے اٹھائیس مارچ اتوار کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ تعالی پروگرام شروع ہوگا اور وطن عزیز کے چاروں صبح سے معزز مہمان حاضر ہوں گے ایسا نہ ہو کہ معزز مہمان کو تشریف لائیں اور میزبان جو ہیں وہ اثر پڑ کر پہنچے تو میزبانوں کو تو پہلے پہنچنا چاہیے ویسے بھی ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی اور یہ بات ایک حقیقت بھی ہے کہ اہل کراچی بامربت ہیں اور بامربت جو شخص ہوتا ہے وہ مہمانوں کا خیال کرتا ہے تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ظہر کی نماز ہم امیر حمزہ اسلامک کالج میں ارس کے موقع پر انشاءاللہ اس تقریب میں ادا کریں گے اٹھائیس مارچ کو اور یہ جو تقریب ہے یہ مرد حضرات کے لیے ہے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ یہ کوشش کریں کہ گھر کے ہر فرد کو ضرور برور اس محفل میں بھیجیں اور 28 مارچ کو ان شاء اللہ تعالیٰ اس محفل میں ہمارے گھر کا ہر فرد جو مرد ہے وہ ضرور پہنچے انشاءاللہ اللہ خوب برکتیں ملیں گی آخر میں دعا کرتے ہیں جو درود پاک کی اس مبارک کتاب میں لکھی ہے اللہ تعالی یہ دعا ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ایسی قبول فرمائے کہ ہمیں دین کا خادم بنا دے درود پاک کا خادم بنا دے ہمیں خوب خوب دین کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم لما خلقتنی خلق اے اللہ تونے مجھے جس کام کے لیے پیدا فرمایا تو مجھے اس میں مشغول فرما دے بولا تشغل اے اللہ جس روزی کا تو نے ذمہ لے لیا اس روزی کی فکر میں مجھے نہ لگا ولا تحرمنی اور مجھے محروم نہ فرما وہ ان کا میں مانگتا ہوں تس سے بخشش کو ولا تو مجھے عذاب میں مبتلا نہ کر وہ انافرو کا اللہ میں تص سے بخشش طلب کرتا ہوں اللہ آفریدنی لما خلق نیلو اے اللہ تو نے مجھے جس کے لیے پیدا کیا مجھے اس کام میں لگا دے یعنی مجھے دین کی خدمت میں لگا دے تیری عبادت میں لگا دے ولا تش بما بیما تک بھی ولا تحرم کا اللهم افریدنی لما خلق له ولا تش بما بیما تکف پل تلی ولا تحرمنی وا اسلوکا بولا تو آبنی وہ انا استغف رکا آمین آمین تم آمین اے اللہ تو یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما اور جتنی زندگی باقی ہے ہمیں تیری عبادت میں گزارنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما